وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی سند کے کہ انہیں ملی ہو کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزد کا اور آمان لانی والوں کے نزد کا اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر